من کا نا گوبل چبری یہ لکھو جی اضالۂ شبہ واہ کے بارے میں ایک شبہ پیش کیا تھا یہود نے اس کا ازالہ ہے اضالۂ شبہ مدینے کے قریب یہودی رہتے تھے وہاں حضرت عمر بھی تشریف لے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گائے گائے تشریف لے جاتے تھے ان کو دعوت بھی کرتے تھے ایک دفعہ یہود نے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ واہ کون لاتا ہے ایک روایت ہے کہ خود حضرت سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ واہ کون لاتا ہے حضرت نے فرم میرے پاس جبریل واہ لاتا ہے کون تو انہوں نے کہو ہو وہ ادو نا ہوا واہ ادوا وہ تو ہمارے باپ دادا کا دشمن ہمارا دشمن وہ تو عذاب لاتا تھا ہمارے باپ دادا پہ جبریل کی بجائے کون ہوتا نکائل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے یہ اعتراض کس پہ کیا خواہش پہ کیا کہ وہی لانے والا کون ہے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے بات ہے غلامی سے پوچھا گیا کہتابوں میں لکھا ہوا ہے کون وہی لاتا ہے فرشتہ ٹیچی ٹیچی شیطان لاتا بالکل ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس وہی لانے والا ہے من کان بھائی جبریل جو وہی لاتا تھا حضرت کے پاس خدا کے حکم سے لاتا یا اپنی مرضی سے ایک بادشاہ اپنا کاشت بھیجتا ہے تمہارے پاس تو تم کا سے مخالفت کرتے ہو تو کاشت کی مخالفت کیس کی مخالفت ہے تو اپنی مرضی کرتے ہیں بال چند یہی فرمایا جو جبریل کا دشمن و خدا کا دشمن ہے آپ فرما دیجیے من کان ادو ادولہ جبریل جو شخص ہے دشمن کس کا جبرین کا فلا انصاف فلا اس کی جگہ معلوم ہے وہ انصاف کی بات نہیں کر رہا جدا معذلا ان شا فلا جزا معذ کرتے ہیں فاہ واہ دشمن دشمنہ کس کا اللہ کی واہ کر کیوں فائن نہ تردید کی وجہ نمبر ایک فائن کے نیچے کالب نا ہے تردید کی واج نمبر اے بھائی وہ اللہ کی طرف سے لایا وہی اپنی طرف سے یہ تردید کی جائے جی واج نمبر اے پر بیشہ کو اس نے اتارا قرآن کو تیرے دل کے اوپر ساتھ حکم اللہ کے مصدق سدے کر یہ واج نمبر کتنی دو ایک تو اللہ کے ہاں سے آیا دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب تمہاری کتابوں کے تصدیق کرتی ہے تخویب کئی جگہ پر چکو یہ کتاب مصدق ہے ان کتابوں کی جو آگے اس کے ہیں یہ وج نمبر دو خدان وج نمبر کتنی تین یہ ہدایت ہے بشرا وج نمبر کتنی چار مومنی کے من کان ادولہ یہ وج نمبر کتنی پانچ پانچ وجو سے تردید کی گئی کیونکہ جو جبریل کا دشمن وہ کس کا دشمن خدا کا دشمن سارے فرشتوں کا دشمن فرمایا واہ گوشا کیا ہے دشمن اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کے رسولوں کا جبریل کا نکائی کا بھائی ملائکا کے اندر جبریل وکائی لا جاتے تھے یا نہیں تو ان کو کیوں خاص کیا گیا اس لیے کہ بحس کن میں چلی آ رہی تھی حضور نے فرمایا میرے اوپر کون آتا ہے جبرین کا کہا می کائل ایسے اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا یہ لوگ کافر ہیں اور اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے بالکد ان इसमें حضرت کو تسلی ہے اور یہود کو زجر ہے اے میرے محبوب آپ ہم گی نہ ہو ہم نے ہی آپ پہ قرآن نازل کی آپ سچے رسول ہیں باقی جو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو ذریع کر رہے ہیں حضرت کے لیے تسلی ہے یہود کو کیا ہے اور الف کا امتارا ہم نے تیز رف احت واضح اور نئی فخر کرتے ساتھ سے اس کے مظر کافر لو یہ فاسق ہے نا فاسک کبھی اس سے مراد کون ہوتا ہے گناگار چاہے مومن کو نہ ہو کبھی پاسک سے مراد کون ہوتا ہے کام الفاظ کیا آ نہ وہ کون ہوتا ہے کافر یا کافر کو مان نہیں کفر کرتے ساتھ اس کے کر کام الفاظ آوا کل آدھو بنی اسرائیل کی آہد شکنی بنی اسرائیل کی آج شکنی بھائی یہ تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں آج شکنی بہت تھی بھو سال السلام کے ساتھ جو غادہ کرتے تھے توڑ دیتے یا نہیں تو یہ فرمایا کہ یہ آبا اجداد سے آج شکنی کرتے آ رہے ہیں اور اس کا ایک نمونہ بھی بیان ہوگا اوک اللہ کہ استفام انکاری ہے توبی کو زاگر کے لیے کیا ہر گا کے وعدہ کیا انہوں نے کوئی وعدہ تو پھینک دیا اس کو ایک گراؤ نے ان میں سے بلکہ اکثر ان کے نئی ایمان لاتے ساتھ کے لا یو مین بھی طورات یہ تو تھی بنی اسرائیل کی آج شکری اب نمونہ آج شکری کا نمونہ آئے شکنی شنی حضور کے واقع بھی نمونہ ہے آج شکنی کا کیا؟ کہ پہلے سے کتاب تورات میں حضور کے متعلق پیشین گوئی پڑھی یا نہیں تو وعدہ کرتے تھے کہ نبی آخر زمان پہ ایمان لائیں گے تو حضرت جب تشریف لائے تو ایمان لائے آج شکنی کرتی دراصل بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فرما تو لاؤ کہا لو لاؤ اس کے مضامین دیکھتے ہیں تو تو لائے تو حضرت کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں تورات کے اندر توحید تھی کیا تھی چاہے تعریف کر دی لیکن اکثر توحید موجود تھی اس کے اندر تو انہوں نے کیا کیا وہ کہنے لگے کہ تورات کے ساتھ ہمارے پاس اور کتابیں بھی ہیں تو کون سی کتابیں ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا آصف بن برقیہ کیا اس کی لکھی ہوئی ہے سلیمان کے وزیر کی وہ جادو کی کتابیں تھیں دیں بول ہے تو جادو کی کتابوں میں تو شرک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے غلط عقائد بیان ہوتے ہیں جادو کی کتابوں کے اندر یعنی طورات کو چھوڑ دیا اور جادو کتاب لا کے مقابلہ شروع کر دیا یہ تفصیلوں میں نصاب ہوا ہے تو اللہ تعالی نے بھر دیکھو اللہ کی کتاب ہے ان کی ہدایت کے لیے اس کو نہیں مان رہے کس کو مان رہے ہیں جادو کتابوں کا مان رہے ہیں ان کے اندر شرک بھرا ہوا ہے یہ یہی ہے دیکھو جی نمونہ آئےت شکنی اور ہر گاہ کے آگ یا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو ان کے ساتھ تھی تھینسا طورا ناپاد فری فریقن ہماقت نمبر ایک حماقت بے وفی ہماقت نمبر ایک پھینک دیا ایک گراؤ نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو کس کو پھینک دیا کتاب اللہ کو اس کتاب اللہ سے مراد ہے تو رات پھینک دیا ایک گراؤ نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو اس کو پھینکا یہ بھی مقبول ہے دا کا اللہ کی کتاب تورا تو کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے گویا کہ وہ نہیں جانتے یہ حماقت نمبر کیا دیجیے ایک آگے حماقت نمبر دو کتاب کو پھینک دیا اور کس کی اتباع کی جادو کی بد تہو ماۃ الشیاتی ہماکل نمبر دو اور تابے ہوئے اس جادو کے ماں کے نیچے کیا جادو کے جو پڑھتے تھے شیطان علا ملک سلیمان اللہ فی سلیمان کی سلطنت کے اندر میرے ادیم سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھئی جن تابے تھے ان گیا نہیں انسان جنات اکٹھے رہتے تھے تو اصل جادو آیا ہے جنات سے تو جنات نے انسانوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا اور کتابیں بھی بنا لی جادو کی اور ان کتابوں کے اندر لکھ لیا کہ یہ کتابیں کس نے بنی ہیں آصف بن انسانوں کو, کو سلیمان کیا کر, کر لی اور ضبط کرنے کے بعد جہاں ان کا تخت ہوتا تھا نا تخت کے نیچے گڑھا کدوایا اور اس کے اندر کتابیں بند کر دی اوپر دخت رکھ دیا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے شیطان نے ان کو کہا بعد میں آنے والوں کو کہ سلیمان کا تخت جہاں رکھا تھا نا اس کو کھودو اور انہیں کھودا کیا نکال رہی جادو کتابیں نکالیں تو شیطان نے ان کو کہا دیکھا کہ سلیمان جو بادشاہی کرتا تھا جن اس کے کتابیں تھے یہ جادو کے ذریعے بادشاہی کرتا تھا کس کے ذریعے جب انہیں کتابیں نکالائی ہے اس کے دور میں بات دی. اب یہود کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان کیا کرتے تھے جادو کرتے تھے حالانکہ جادو کرنا کیا ہے فخر ہے یہی تردید ہو رہی ہے دیکھو جی وطتا بہ بات الشیاتی حماقت نمبر کتنی ہے جی اور تابے ہو گئے ان جادو کے کہ پڑھتے تھے شیطان بی سلطنت کس کے سلیمان کے بما کا پرا سلیمان حماقت نمبر تین انہوں نے جادو کی نسبت کس کی طرف کر دی کس کی طرف کر دی سلیمان کی طرف حالانکہ جادو کو فرایا نہیں تو اللہ نے فرمایا سلیمان کو نہیں کرتے تھے کو ہے جادو وما کا فرا سلیمان حالانکہ ن کو فر کیا تھا سلیمان نے لیکن شیتانو نے کفر کیا کون سا کوفر جادو کا یعلمون الناس سے سکھاتے تھے لوگوں کو کیا آگ جی و ماں ان ضلع یہ لکھ جی ہر شا لو اس کا اتھ ما تتلو پر ہے اس کا اتھ ما تتلو پر ہے جب اس کا اتھ ما تتلو پر ہوگا تو من کیسے کرو گے تابے ہوئے اس جادو کے کہ پڑھتے تھے شیطان اور تابے ہوئے اس جادو کے یہ دوسرا جادو ہے تابہ ہوئے اس جادو کے جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے اس جادو کے بھی تابہ ہوئے اس جادو کے بھی تابہ ہوئے تو جادو ایک تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھیلا جنات کے ذریعے اور دوسرا عراق کا ملک ہے اور اس کے اندر شاہر بابل ہے وہاں اللہ تعالی نے دو فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں کے دل میں یہ جادو جادوکا کیا گیا یہ نازل کیا گیا کہ من کیا دل میں الکا کیا گیا کہ لوگ جادوگروں کا اور پیغمبروں کا فرق نہیں کرتے نہیں بھائی دیکھو نا ایک है ہے وہ جادو کے زور سے ہوا پہ اڑ رہا ہے یا نہیں جی تو یہ کیا خر کی عادت ہے اب لوگ یہ سمجھیں کہ ہوا پہ اڑنے والا پتا نہیں جادوگر ہے یا نبی ہے جادوگر جادوگروں سے بھی ایسے کام ظاہر ہوتے تھے جو خلاف عادت ہوتی اور امبیا علیہ السلام کے موجاد بھی گاؤ تھے خلاف یادت تو لوگ دھوکے میں پڑ گئے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی ہے یا یہ کیا ہے جادوگر ہے تو اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو بھیجا وہ لوگوں کو بتلاتے تھے کہ یہ جادو جو پڑھتے ہیں نا اور اس کی تاثیر ہوتی ہے یہ الفاظ کفری ہے کیا ہیں کفری الفاظ ہیں تو جادو اور موزاد کے درمیان فرق کیا کرو تو لوگوں کو بتاتے تو اس لیے سے تھے کہ دیکھو یہ کفری الفاظ ہیں ان سے بچو لیکن لوگ بڑے عجیب و غریب تھے وہ کفری الفاظ سیکھ کے آگے استعمال کرتے تھے آگے کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا جو جادو وہ بتلاتے تھے دو فرشتے تمیز اور فرق کے لیے اور ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ یہ ہم تمیز کے لیے بتاتے ہیں ان کو استعمال نہ کرنا لے کے لوگ غلطی سے کیا کرتے تھے استعمال کرتے تھے اس کی میں آپ کو مثال دوں ایک عالم نے مثال طور لکھا اور اب بھی لکھتے ہیں کتاب لکھی کہ یہ کالمات خفریہ ہیں کتاب میں درج کر دیے کہ یہ کالمات کیا ہیں جو آدمی ان کالمات کا عقیدہ رکھے گا استعمال کرے گا کیا بن جائے گا اب وہ کتاب آپ پڑھیں گے یا نہیں کیوں پڑھیں گے تاکہ کفری کالمات سے ہم بچ جائیں ان کا اعتقاد نہ رکھیں ان کو استعمال نہ کریں لیکن ایک بے بکو وہ کتاب پڑھ کے اعتقاد رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی اپنی غلطی نہیں ہے تو یہی چیز ہے اب میں آپ کے سامنے کفریا کالمات پڑھتا ہوں مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے منم مسیح زمانو و منم کلیم خدا منم محمد وحمد کے مشتبہ باشد مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ بھی میں ہوں موسا بھی میں ہوں محمد بھی میں ہوں یہ کلم کیا ہے وہ کفر ہیں یا نہیں تو میں نے کفریا کلمیں پڑھے آپ کو سمجھانے کے لیے یا اتقاد رکھا سواویک بے وقوف ات رکھ دیتا ہے شروع کر جو बन بن جائے گا تو کافروں کے کل میں کتریا پڑے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے تو فرشتوں نے جو جادو پڑھا تھا سمجھانے کے لیے لے کے انہیں کاج رکھ لیا یہ جادو ایسے ہوتے ہیں منتر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں گرو دیگا چیلے دی لگا پور منتر دے ایسر ماں شو یہ منتر ہے جادو ہے اب میں کافر بن گیا ہوں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس قسم کے وہ بنائیں گے کسی آمل کے چکر میں نہ رہ جانا یہ گرو دی چیلی دی لگا وہ گرو کون ہوتا ہے ہندو کا پیر گرو کون ہوتا ہے اور چیلا کون ہوتا ہے وہ مرید ہوتا ہے اب ہندو کا پیر گرو چیلا اس کو پکار رہا ہے اس منتر کے اندر کیا پکار رہا ہے کہ میری مدد کرو گرو جی بگا چیلے دی لگا یہ مدد ہے اور مدد کے لے رہا ہے یہ منتر ہے ایک آدمی پڑھتا تھا میں نے پوچھا کیا پڑھتا ہے تو کہہ یہی پڑھتا ہوں تو میں نے یاد کر لیا بچپن کی بات منتر پڑھتے آما تو وہاں ان ضلع کا آج کس پہ پڑھ رہا ہے بھائی کس پہ آج پڑھ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہو نا ات دور پڑ رہا ہے دور ہے نا تابے ہوئے اس جادو کے جو حضرت سلیمان کی سلطنت میں کیا جنوں نے پھیلایا تھا اور اس جادو کے بھی تابے ہوئے جو ہاروت ماروت کے ذریعے پھیلا اس کے ذریعے ہارود ماروت کے ذریعے پھیلا یہ فرشتوں کے نام تھے اور شہر بابل میں رہتے تھے اور تابے ہوئے اس جادو کے کہ اتارا گیا اتارا گیا کہ مہنے کیا ہے, کے کے ہے مالکین سے ترکیب میں یہ کیا بن رہا ہے مالکین سے بدل یعنی ہارو تو اب دیکھو نا بما المان اور نہیں بتلاتے تھے وہ تعلیم مراد نہیں ہے کیا بتلانا اور نہیں بتلاتے تھے وہ دو فرشتے کسی ایک کو جادو یہاں تک کہ کہتے سوائے اس کے نہیں ہم آزمائش ہیں بابا ہم آزمائش کے لیے نازل ہوئے ہیں فلا تک کو ہم سے جادو سیکھ کے استعمال نہ کرو لیکن بس سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو کہ جدائی ڈالتے ساتھ اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی بی کے عام طور پہ جادو ہے نا وہ دو کام دیتا ہے ایک ہوپ کا کام دیتا ہے دوسرا آل بوز کا کام دیتا ہے جادو محبت کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے اور بوز کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے سندھ کے اندر ایک پیر رہتا تھا وی پیر مشہور ہو گیا میٹھا سی کہتے تھے اس کو پتنی کیا بلا کہتے تھے وہ بھی جادو کرتا تھا لڑکانے کی طرح طرف ادھر تھا ایک سردار گیا اس کے پاس اپنی بیوی کو لے گیا سمجھے جی اس کی بیوی بڑی حسینہ جمیلہ تھی تو پیر نے کہا یہ سرمہ دے رہا ہوں آپ کو بتاؤ توفے کے سمجھے یہ اپنی بیوی تیری استعمال کرے گی حالانکہ اس سرمے کو پر جادو تھا سمجھے جا؟ اور الحب کا جادو تھا وہ تھا سمجھدار زمیندار سمجھے گھر لے گیا تو ایک بکری تھی اس کی بکری کی آنکھ میں ڈالا وہ سورما جب بکری کی آنکھ میں ڈالا تو بکری چیز پکار کرتی دھار کرتی دوڑی اس طرف کس طرف جہاں پیر رہتا تھا تو پیر کے سامنے جا کے کڑی تو اس نے کہا دیکھو کتنا بدماش پیر تھا اگر میں اپنی بیوی کی آنکھ میں ڈالتا تو میری بیوی کا یہ حال ہوتا یہ ہوتی ہے جادو کی تقریر اسی طرح یہ پیر ہے نیچیر چم او چمچیر جی؟ اور بہت کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان ہاں بس جادو کیا اور میاں بیوی ڈنڈا بازی شروع ہو گئی ای ایک دوسرے ای کی ای ای پیٹائی شروع ہو جی؟ یہی ہے سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جدائی ڈالتے ہیں بس صبح اس کے درمیان مرد کیا اور اس کی بیوی بی کے بباہی اللہ نے فرمایا جس طرح یہ زہر ہے نا زہر اس سے آدمی مر جاتا ہے نہیں تو زہر کے اندر تاثیر بھی ہے خدا نے تاثیر کی ہے اللہ نے دار دارالبت ہے اسی طرح جادو میں بھی تاثیر کے سنر کیا ہے اللہ نے رکھی ہے مؤثر حقیقی کون ہے اللہ کی ذات ہے باقی ہے دنیا کے اندر تو کفر بھی ہے تم کہو پھر جادو کیوں ہے تو میں یہ سوال تمگا کفر کیوں ہے وہ کفر ہے یا نہیں دنیا دار دارو نپترا یہاں دھائرے بھی ہیں نور بھی ہیں کفر بھی ہے اسلام بھی ہے جادو بھی ہے نیک چینی بھی ہیں تو بحش تھوڑی ہے یہ و نپترا ہے آزمائش کا کھڑا ہے ماہ اور نہ تھے وہ نقصان دینے والے ساتھ اس جادو کے کسی ایک مگر سادھو کو اللہ ہے اور سیکھتے تھے وہ جادو کے نقصان دیتا ان کو نہ نفع دیتا ان کو بھائی نقصان ہی کافر بن جاتے وہ جادو کرنے والا کیا بن جاتا ہے کافر بن جاتا ہے والا قد عالم تریب یہ ڈراوا ہے تریب اور البتہ تحریب جانا تھا علماء یہود نے عالمی کا پھیل کون ہے علماء یہود اور البتہ جانا تھا علم یہود نے کہ البتہ وہ شخص کہ خرید کرتا ہے جادو کو پسند کرتا ہے خرید کرتا ہے نہیں واسطے اس کے آخرات میں اندر کوئی حصہ والا بے سما شرا یہاں بھی شراک اس کے معنی میں ہے خرید کرنا بیچنا بیچنا البتہ بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا لونے بدلے اس کے اپنے جان کو وہ کون سی چیز تھی کہ جانیں بیچی اور اس کو خرید کیا بتاؤ کون سی چیز جی تھی ہاں یہ انخوشاؤں کے بعد لکھ لو اصر مخصوص بے زم ہے یہ بیساکا مخصوص بزم اصھر معذوف ہے نے نفس بیچے اور اس کو خرید کیا وہ کون سی چیز تھی اس جادو تھا لو کانو یا علمو. کاش کے وہ جانتے لو کانو یا لمن اب ذرا غور فرمائیے پہلے کیا فرمایا والا کا علم. یعنی علماء یہود جانتے تھے لام تاکی دیا قد تاکی کیا ہے. پہلے فرمایا جانتے تھے اب کیا فرماتے لو کانو کاش کے نہ جانتے پہلے ان کو عالم کہا اب کیا کہا جاہل کہا تو معلوم ہوا کہ عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو کیا بن جاتا ہے انہوں نے جادو سیکھا تو علم ختم ہو گیا جاہل بن کے کاش کے وہ جانتے یہ تھی جی ترغیب اور ولاؤ ان میں ہے ترغیب ترغیب کے بعد آپ ترغیب ہے ولاء اور اگر تاغیر کوئی ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو البتہ ثواب تھا اللہ کے ہاں سے بہتر لوکانو یا تو بھئی آپ نے قرآن کے ساتھ محبت لگانی ہے یا جادو کے ساتھ قرآن کے ساتھ وعدہ ہے وعدہ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کراچی کے اندر عامر رہتے ہیں سمجھے اور عامل عام طور یہ نقش بناتے ہیں نا اس میں جادو ہوتا ہے طلبا پڑھ جاتے ہیں دورہ حدیث فارغ ہو گئے عاملوں کے چکر میں آ گئے عاملوں کو کہتے ہیں یا تم نے دورہ حدیث پڑھ لیا اب تیرے معاش کا مسئلہ ہے ملازمت نہیں ہوگی تدریس نہیں ہوگی تجارت تجارتہ ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ کیا سکھاتا ہوں میں عملیات سکھاتا ہوں تو عامل بن کے بیٹھ جائے عورتیں بھی مفت میں مل جائیں گی وہ oh, عورتیں بہت ہوتی آملو کے پاس یا نہیں جی زیادہ عورتیں عورتیں بھی مفتیں مل جائیں گی ہاں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی حق مار کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھے ہاں بچوں شچوں کے چکر سے بچ جاؤ گے ہے سمجھ تو عملیات بنانے شروع کر دیتے ہیں مکان بنا لیا عورتیں مرد دھڑا دڑا آ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں پیسے بٹور رہے ہیں تو جھوٹ کے ساتھ جو پیسے لیے جو حرام نہیں ہوتے عورتوں کی طرف باد لی گاہی کرنا بدماشی کرنا کہاں جائز ہے سمجھے جی ہاں تو آج وعدہ کرتے ہو کہ ایسے چکر میں نہیں آئیں گے بھائی کوئی آئے تو الحمد پڑھ کے دم کر لو سورت بھات یا شفا میں ان کو لا نہیں ہے وہی ایسے گھر جا کے دین کا کام کرو آمل نہ مرو دین کا کام کرو دین کا کام تم کرو گے. اللہ راضی ہوگا آمین کا ہے کرو دین بھی. وہاں پھر دم ضرور کے لیے بچوں بھولا ان کو لاتے دم کر دیا آم لوگ کے چکر میں کبھی نہ لانا نہ پورے بےمان بن جاؤ گے یاد رکھنا ایمان سرگ ہو جائے گا سمجھے جادو سکھاتے ہیں وہ ایک اور جادو بھی ہے ایک اور کیا ہے جادو بھی ہے وہ کیا ہے ٹر والا جادو کیا کمپیوٹر سسٹر ماسٹر مسٹر دی ریٹ دی آہا آہا آہا آہا। قران پ پڑھنے کے بعد پھر گے۔ یہ تو حلوا کھا رہے ہو نا تو حلوا کھانے کے بعد گھوم نہیں کھانا آہ آہ آہ وہ بھی ایک جادو ہے انگریزی کے دل دادا بن جاتے ہیں انگریزی کی تعریف کرتے ہیں بڑا ہو جائے بڑا ہو جائے ہمارے بزرگان دین اس چیز کے کہہ نہیں وہ کہتے ہیں جیسے انگریز بدماش ہے اس کی زبان کے ساتھ دل پہ سیاہی آتی ہے سنجے اثرات آتے ہیں کیا بزرگ کہتے تھے آئے گر ہم نے قرآن بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا قرآن سے محبت نہیں لگائی اس لیے لائی ہر ڈاک تیرے لیے لندن سے کتاب ہاتھ بھولے ہی سے قرآن کو لگایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر اور ہم زلی و پا ہیں تارے کے قرآن ہو کر وہ اکبر الہبادی کون تھا جج تھا یا نہیں گریجویٹ تھا جج تھا انگریزی کے اندر رہا تھا وہ کیا کہتا ہے یہ بات ہی کھری ہے ہرگز نہیں ہے کھوٹی عربی میں رہا تو بی اے میں صرف روٹی کیا کہوں کیا کر گئے ہوئے نوکر بنے ملی اور مر گئے دین کا کوئی کام نہ کر گئے صرف دفتر میں بیٹھے بھائی بی ایے ہوئے نوکر بنے پنشن ملی اور مر گئے دین کا کوئی کام نہ کر گئے ٹھیک ہے سمجھئے بات